وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعه سيد الايام واعظمها عند الله وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر رواه الامام احمد ابن اپنیا اللہ تعالیٰ نے افراد امکنہ اور اوقات کو ایک شخص کو دوسرے شخص پر ایک جگہ کو دوسری جگہ پر اور ایک وقت کو دوسرے وقت پر فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے عام انسان پر تقوا والوں کو فضیلت دی ان اکرم کو ہند اللہ اطقاء کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک شرف اور اکرام کے لائق وہ ہیں جو تم میں زیادہ تقوہ والے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے مقابلے میں انبیاء کو فضیلت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا نبوت اور رسالت کے لیے لیکن نبیوں میں بھی رسولوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت رکھی ہے دل کا رسول و پغولنا با بہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے رسول ہیں ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت دی گئی ہے جگہوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں مسجد حرام میں پڑی ہوئی نماز عام مساجد میں پڑھی ہوئی نماز کے مقابلے میں بہت زیادہ افضل ہے مسجد نبوی کی نماز اسی طرح سے مسجد اقصا کی نماز یہ تینوں مسجدیں ہیں جن میں پڑی ہوئی نمازیں عام مساجد میں یا دوسری جگہ پر پڑی ہوئی نماز کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے جگہوں کے اعتبار سے اللہ نے بعد جگہوں کو خصوصی فضیلت دی ہے جیسے مسجد اقصا کے بارے فرمایا سبحان لوی اسرا بے لئی مین المسرامس القص البارکنا ہے لہو لینا سینا پاک جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک جس کے اطراف کو ہم نے برکتوں سے بھر دیا ہے اللہ وارکنا ہے لہو لینور آیا اللہ اس لیے لے گیا تاکہ اللہ اپنی نشانیوں میں سے بعض اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جگہوں میں ایک جگہ کو دوسری جگہ پر فضیلت سے اسی طرح سے اوقات میں بھی ایک وقت کو دوسرے وقت پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کچھ اوقات ہیں جن میں عمل کیا ہوا آدمی کا عمل دوسرے اوقات میں کیے گئے اعمال سے زیادہ افضل ہوتا ہے جیسے ایک انسان تاجد کا وقت ہے آخری وقت ہے تیسرا حصہ ہے رات کا اس میں کی ہوئی دعا قبولیت کے اعتبار سے دوسرے اوقات سے بڑی ہوئی ہے اسی طرح سے نماز میں کی گئی دعا نماز کے باہر کی گئی دعا سے زیادہ افضل ہے اللہ تعالی نے اوقات محرم ہے مثلا محرم کا مہینہ ہے آشورہ کا روزہ ہے تو اس دن کا روزہ دوسرے دنوں سے بڑھ کے ہے عرفہ کا روزہ دوسرے دنوں سے بڑھ کر ہے تو اللہ تعالی نے اوقات کے اعتبار سے جیسے رمضان ہے اس کی رات ہے للت القدر ہے یا آخری اشرح ہے اس کی فضیلت رمضان کی دوسری راتوں پر زیادہ ہے اس کے مقابلے میں بڑھ کر ہے اور رمضان کی فضیلت رمضان کے علاوہ مہینوں سے بڑھ کر ہے تو اللہ تعالیٰ نے افراد میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی مقامات جگہوں کے اعتبار سے ایک جگہ کو دوسرے پر فضیلت دی اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اوقات اور ایام اور مہینوں کو ایک مہینے کو دوسرے پر ایک دن کو دوسرے پر ایک وقت کے حصے کو دن کے حصے کو رات کے حصے کو دوسرے پر فضیلت دی ہے یہ کیوں اللہ نے کیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بندہ اس کی تلاش اور رغبت میں آگے بڑھے اور اس کو حاصل کر کے اس فضیلت کو بھی چاہے اور اپنی بندگی کا اور اللہ تعالی کی دی ہوئی اس فضیلت کو حاصل کرنے کا جذبہ اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرے عام اوقات میں بھی ثواب ہے لیکن کچھ اوقات کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی بنایا ہے تاکہ اس سے ثابت ہو جائے کہ کون بندہ ہے جو اللہ کی طرف سے خیر کا زیادہ طالب ہے دوسروں کے مقابلے میں کون ہے جو آگے بڑھ کر اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی طرف سے موقع کے طور پر پیش کی گئی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں نیکیاں کرنا چاہے وہ سلاد ہو چاہے وہ دعا ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ کوئی اور عمل ہو اللہ تعالیٰ نے ان اوقات میں عمل کرنے کی فضیلت کو بڑھا دیا ہے تاکہ ایک بندہ جو آخرت میں بڑے مقامات مکہ اور اسی طرح سے بڑے درجات چاہتا ہے وہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے وہ درجات حاصل کر سکے آج کے درس میں دنوں کے اعتبار سے افضل ترین دن جو جمعہ کا دن ہے اس دن کی فضیلت اور اس دن میں کیے جانے والے اعمال کے اعتبار سے اس دن کے آداب کیا ہیں اس دن کیا کرنا چاہیے تو جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے آداب آج کے دن ان شاء اللہ اس موضوع پر کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے اسی لیے کہ یہ موضوع میں اس سے پہلے بھی اس پر گفتگو کر چکا ہوں لیکن چونکہ اس میں تکرار ہے ہر ہفتے میں جمعہ آتا ہے اور جمعہ گیا نہیں تو اگلا آ جاتا ہے اور جیسے دوسرے دن گزر جاتے ہیں یہ بھی دن چلا جاتا ہے تو ایک مسلمان کے لیے اتنا قیمتی موقع ہے تو پہلے تو وہ جانے کہ کتنا عظیم ترین دن ہے دوسرے اس کی اہمیت اسلام میں کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ایک آدمی کو کرنا چاہیے خصوصی اعمال اس میں کیا ہے کیا آداب اس کے ہیں اگر آدمی نہیں جانے تو ایک کے بعد ایک مہینے میں کئی جمعہ آ جاتے ہیں سال میں کئی جمعہ گزر جاتے ہیں لیکن انسان اس کے بارے میں خاص اہتمام نہیں کر پاتا ہے اور بہت زیادہ فضیلت کے مواقع کو کھو دیتا ہے اس لیے آج کے درس میں اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے اور جمعہ کے آداب کیا ہے سب سے پہلی تو فضیلت یہی ہے جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ تمام ایام میں تمام دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نئے سعید الما جمعہ کا دن سارے ہفتے ہے ہے میں سات دن ہوتے ہیں تو ان سارے دنوں میں جمعہ کا دن سعید ہے جیسے سید ہوتا ہے کسی قوم کا بڑا ہوتا ہے اس کو سید کہتے ہیں سید کے معنی لیڈر کے ہوتے ہیں زیادہ سب سے اونچے مرتبے والا ہوتا ہے تو سارے دنوں میں بھی ایک سید ہے وہ کون سا دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے وہ اظم آئند اللہ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے عِنْدَ اللَّهِ مِن يوم يوم الفطر اور جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک ابحا اور فطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے یوم الاحا کس کو کہتے ہیں جو ہمارا عید الاضحیٰ قربانی کا دن ہوتا ہے اس کو ہمارے یہاں پر غلط طور پر بکری بکری عید نہیں ہے بلکہ یہ عید الاضحی ہے قربانی کی عید اس کا جو دن ہوتا ہے عید کا دن اس دن سے بھی افضل جمعہ کا دن ہے عید سے بھی افضل جمعہ ہے اور وہ یوم الفطری اور عید الفطر جس کو ہم جس دن مناتے ہیں یوم الفطر سے بھی زیادہ افضل جمعہ کا دن ہے کہ سال میں دو دن آتے ہیں عیدوں کے ان دو عیدوں سے بڑھ کے یہ عید ہے ان دو عیدوں سے زیادہ ان دو دنوں سے زیادہ فضیلت والا دن اگر کوئی ہے تو وہ کون سا دن ہے جمعہ کا دن ہے اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے ایسا کیوں اس سلسلے میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ میں کہتے ہیں فیوم الجم و عبادہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے فل ایا کشہری رموان شہور کہتے باقی دنوں کے مقابلے میں جمعہ کا دن ایسا ہے جیسے باقی مہینوں کے مقابلے میں رمضان کا مہینہ ہے جیسے باقی مہینوں میں رمضان کے مہینے کی اپنی فضیلت ہے اسی طرح سے دوسرے دنوں کے مقابلے میں جمعہ کی ایسی ہی فضیلت ہے اور وہ سعت الجابتی فی فِي رمبان کہتے جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے جو دعا کی ہوتی ہے جو اجابت کی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ دعا قبول کرتا ہے تو اس دن میں جمعہ کی ساتھ سعت الاجابہ ایسی ہے جیسے رمضان میں للت القدر ہوتی ہے تو جتنی وہ افضل ہے ویسی جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے یہ زاد الماد میں قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جمعہ کے دن کیا کیا ہوا تھا اور کیا کیا ہوتا ہے اس دن کے واقعات کیا ہیں اس دن بڑی چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی حدیث کہ جمعہ کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے بھائی تو جمعہ کا لفظ جمع سے بنا ہے الجما یہ لفظ جمعہ سے بنائے جمعہ کے معنی جمع کرنا اس دن میں تین اعتبار سے جمع ہوتا ہے جمع ہونے کا معاملہ تین اعتبار سے ہے نمبر ایک آدم علیہ السلام کی پیدائش ان کے ڈھانچے اور روح کا جمع ہونا کس دن ہوا تھا جمعہ کے دن ہوا تھا نمبر دو ایک انسان مسلمان نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں وہ کون سا دن ہے خاص ہفتے بھر کا جمع ہونا یہ جمع کا دن ہے حالانکہ پانچ نمازیں ہیں اس میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں لیکن سارے علاقے والے اور آج بھی تجربہ ہے آپ دیکھیں سب کے سب جمع ہوتے ہیں بھائی آج جمعہ ہے تو سب جمع ہونے کا وقت ہے دیہات گاؤں قریے کے لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع ہوا کرتے تھے جمع اور تین ایک بڑی جمع ہونے کی گھڑی ہے ایک دن ہے جس میں عالمی سطح پر ماضی اور مستق... یعنی حال سارے انسان جمع ہونے والے ہیں جنات انسان اور فرشتے جس دن جمع ہونے والے ہیں وہ کون سا دن ہے قیامت کا دن ہے وہ بڑا جمع ہونے کا دن بھی کب ہوگا جمع کے دن ہوگا تو جمعہ میں جمع ہونا ہے چاہے ایک انسان کی روح و جسم کا جمع ہونا آدم علیہ السلام یا دنیا میں عبادت کے لیے مسلمانوں کا جمع ہونا جمعہ کا دن جمعہ کی نماز یا ساری انسانیت اور مخلوقات کا جمع ہونا بدلے کے طور پر جزا کے لیے قیامت کا دن یہ جمع ہونا ان تمام دنوں میں یہ تینوں کے تینوں واقعات جمعہ کے دن ہو اس دن کا نام کیا ہے جمع اس میں جمع کے معنی پائے جاتے ہیں ابن خزیمہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلمان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی سے کہا یا سلمان یوم مل جماسی بی جمع ابوک او ابوک جمعہ کا دن اے سلمان جمعہ کا دن جانتے ہو کیا ہے آپ نے فرمایا جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں تمہارے باپ کو جمع کیا گیا جمع کرنا عربی میں جمعہ کا لفظ آتا ہے کہ ڈھانچہ ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں حیات ڈالنا اس میں اس کا بننا اسی لیے حدیث میں خلقہ فی بطن ہی تو مخلوق کا بننا اس کے لیے جمعہ کا لفظ آتا ہے جمعہ کا لفظ آتا ہے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق آدم علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی تھی جمعہ کے دن ہوئی تھی اسی اعتبار سے اس کا نام کیا پڑا ہے بنیادی واقعہ اس میں یہ ہے اس لیے اس کا نام جمعہ پڑا ہے اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے ایک اور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر طلعت سی الشمس ہی جمع سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے روزانہ سورج نکلتا ہے لیکن بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ کون سا ہے جمعہ کا دن ہے فی خلق آدم یہ وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں فی ادخل جن یہی وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام جنت میں ڈالے گئے اور وہ اخرج اخری اور یہی وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے پیدا ہوئے جنت میں گئے جنت میں سے نکالے گئے اس کو امام مسلم نے کتاب الجمعہ میں روایت کیا ہے ایک روایت میں جس کو امام مالک احمد ابوداؤ ترمیدی نس اور ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفی تھی با علیہ وفیما تھا یہی وہ دن ہے جمعہ کا جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اس دن اللہ تعالی نے توبہ دن قبول کی بہت سارے واقعات آدم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے سب کے سب کس دن ہوئے ہیں جمعہ کے دن ہوئے ہیں یہ حدیث صحیح ہے سید جامل صغیر میں شیخ نے اس کو ذکر کیا ہے اسی طرح سے جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں ساری مخلوقات سہمی سہمی ڈری ڈری رہتی ہیں کیونکہ قیامت کے دن کون سا دن ہے جمعہ کا دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما مندا بط انہ تفزا یوم جمعہ ہر جاندار کوئی جاندار ایسا نہیں جو جمعہ کے دن گھبرایا ہوا نہیں ہوتا ہے ہر جاندار جمعہ کے دن ڈرا ڈرا تخذایا ہوا ہوتا ہے اللہ سوائے ان دو مخلوقات کے وہ کون ہیں الجن والإلس. جن اور انسان ان دونوں کے سوا تمام مخلوقات جمعہ کے دن ڈرے ڈرے رہتے ہیں اس حدیث کو روایت کیا ابن حبان اور ابن خزیمہ نے اور سید ترغیب میں شیخلبان نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے قیامت کا دن جمعہ کے دن ہوگا اس کی دلیل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تقوم الا يوم الجمع قیامت اگر قائم ہوگی تو وہ جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی جمعہ کے دن سارے بندوں کو جمع کیا جائے گا ان کے فیصلے اور ان کے آخری انجام کے لیے اللہ فیومل جمعہ قیامت قائم ہوگی تو جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی اس کو امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے اور مسد احمد ابوداؤد نسائی ابن ماضا ابن اقبان اور حاکم کی روایت میں ہے جس کو شیخ الابانی نے صحیح کہا ہے اس حدیث کے الفاظ ہیں وہ فی نف خاط و فی صحت قیامت ہی کا جو دن ہے یہ جمعہ کا دن ہے جس میں سور پھونکا جائے گا اور یہ وہ دن ہے جس میں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے نفق پھونک مارنا سور میں اور ساقہ بے ہوش ہو کے گر جانا تو بے ہوشی کی دن ہوگی جمعہ ہی کے دن ہوگی تو قیامت کا دن بھی جمعہ کے دن آنے والا ہے تو یہ بڑے بڑے واقعات جو ہونے والے ہیں اور جو ہوئے ہیں وہ سب کے سب کس دن ہوئے ہیں جمعہ کے دن آئیے دیکھتے ہیں جمعہ کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا راوی صحابی کہتے ہیں جا اجبریل فی کف ہی کلمی جبریل اپنی کف میں کچھ لکھ رہا ہے ایسے جیسے ایک روشن شفاف سفید آئینہ ایک آئینے کی طرح کچھ اپنی جو ہے کف میں اپنی ہتھیلی پر کچھ لے کر آئے فی و ستی ہا کا سودا اس آئینے کے بیچو بیچ ایک چھوٹا سا کالا نکتا تھا ایک چھوٹا سا کالا نکتا اس میں تھا پکالا یا جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبریلی کیا ہے دی جمعہ جبریل نے کہا یہ جمعہ ہے یا رب بک آپ کا رب اس جمعہ کو اس دن کو آپ پر پیش کر رہا ہے من تاکہ یہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہو جائے اور آپ کے بعد آپ کی قوم کے لیے بھی آپ کی امت کے لیے بھی عید کا دن بن جائے یہ جمعہ آپ کو اللہ دے رہا ہے انعام کے طور پر تاکہ آپ کے لیے یہ دن کیا بن جائے عید کا دن بن جائے صرف آپ کے لیے نہیں آپ کی قوم کے لیے بھی. تو جمعہ کا دن کون سا دن ہے عید کا دن ہے ویلکم فی حا اور اس دن میں آپ کے لیے بہت خیر رکھی گئی ہے تَكُونُ انت ال اول و من و <بَادِك> نسارا پہلے ہو گئے ہیں اور نصارا اور یہود آپ کے بعد ہیں یہود و نسارا آپ کے بعد ہیں اور اس میں ایک گھڑی ہے ایک تھوڑا سا وقت ہے لائق الربہ قسم ال جو بھی بندہ اپنے رب سے کچھ خیر مانگتا ہے اور اللہ نے اس کی قسمت میں وہ لکھی ہے اللہ نے اس کے دینے کا ارادہ کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا کرتا ہے اور یہ قیاب شر ادن ہوں ماں ہوا اعبہ مومن ہوں اور بندہ اس گھڑی میں جس شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے شر سے اس بندے کو بچا لیتا ہے یہ جمعہ میں ایک گھڑی ہے تھوڑا سا وقت اس میں ایسا ہوتا ہے مزید اور آخرت میں ہم اس دن کو یوم المزید کے نام سے پکارتے ہیں قیامت کے بعد آخرت میں اس دن کا نام کیا ہوگا جنتیوں کے لیے یوم المزید جنت کی نعمتوں میں اور اضافہ مزید مزید کا دن ہی ہوگا جس میں بہت ممکن ہے اللہ کا دیدار بندوں کو کرنے ملے کیونکہ یعنی مزید کے معنی تفصیر میں قرآن میں یہی ذکر کیے گئے ہیں لدین افسن الفسنہ وہ تو یہ زیادہ کے معنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے قول کے مطابق اللہ تعالی کا دیدار ہے کہ جو لوگ نیکی کر کے آئیں ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور زیادہ ہے تو اچھا بدلہ تو جنت ہے لیکن یہ زیادہ کیا ہے زیادہ رؤیت اللہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے تو جنتیوں کے نزدیک اور فرشتے آکرت میں اس دن کو کس نام سے پکارتے ہیں یوم المزید زیادتی کا دن ہے یہ بھی مانا ہو کہ جنتیوں کی خوبصورتی سے بڑھ جاتی ہے بہرحال آئیے آگے دیکھتے ہیں تو اس سے یعنی کئی باتیں معلوم ہوئی اور بولئے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام و ہدیہ اس امت کو یہ دن دیا اور جمعہ کا دن ویکلی عید ہے آپ دیکھیں لوگ یعنی عیدین میں خاص طور سے بات تو ہوتے ہیں جو عید کے دن نماز کو آتے ہیں لیکن جمعہ کا دن ہے جو اصل عید کا دن ہے جو ان دونوں عیدوں سے بھی افضل ہے ان دونوں عیدوں سے بھی افضل ہے اور اس دن کے بارے میں بتایا کہ آپ پہلے ہو گئے اور یہود و نصارا آپ کے پیچھے ہو گئے یہ کیسے ہو گئے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن الخرون السابقون یوم القیامت قیامت کے دن ہم سب سے آخری ہوں گے لیکن سب سے پہلے نکل جائیں گے ہم سب سے آخری ہوں گے امتوں کے دنیا میں آنے کے اعتبار سے لیکن ہم سابقون ہوں گے سب سے آگے بڑھنے والے جنت میں جانے کے اعتبار سے کتنی فضیلت ہے امت کی نحن ن السابقون یوم القمت قیامت کے دن ہم سب سے آخری لیکن سب سے پہلے ہوں گے بے دا انت الکتاب امن قبل و اوتینا بات تو یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی یہود کو نسارا کو یہودیوں کو عیسائیوں کو ہم سے پہلے اللہ نے کتاب دی اور ہم کو ان کے بعد اللہ نے قرآن دیا کتاب دی تورات اور انجیل اور زبور کا نزول قرآن سے پہلے ہوا قرآن بعد میں نازل ہوا يَوْمُهُمْ اور یہ دن ہے ان کام فخلا پوفی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن یہود اور نسارا پر بھی فرض کیا تھا عبادت کا دن اس کو بنایا تھا اور ان کو یہ دن بطور ہدیہ اور انعام اور فضیت کے دیا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فماتی وہ اس دن کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے انہوں نے اختلاف کیا اس دن کے بارے میں اللہ له فهم لنا تبعن تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب اختلاف کیا جمعہ کے بارے میں اور جمعہ سے محروم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دے دی اور یہ ہمارے پیچھے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمقید کے انداز میں یہاں پر بتلایا کہ ہم آئے اینڈ میں لیکن ہو گئے پہلے کیسے کہ جمعہ کا دن اصل دن ہے جو اللہ کی طرف سے فضیلت کا دن ہے یہود کو اس دن کو منانے کے لیے کہا گیا تھا عبادت کے لیے کہا گیا تھا لیکن یہود و نسارا اختلاف میں پڑ گئے تو کیا ہوا آپ فرماتے ہیں پل یہود نسارا بید تو یہود کل جمعہ مناتے ہیں اور نسارا پرسوں مناتے ہیں آج بھی دیکھیے یہودیوں کی عبادت یہود کیا مناتے ہیں سب کا مناتے ہیں سبت جس کو وہ لوگ کہتے ہیں سبت تو سب کے معنی کیا ہے سنیچر کا دن ہے تو سنیچر کے دن کو یہود مناتے ہیں اور سنڈے چرچ میں کس دن جاتے ہیں عیسائی سنڈے کے دن جاتے ہیں اتوار کے دن جاتے ہیں یوم الاحد جس کو کہتے ہیں اور مسلمان کس دن کو مناتے ہیں جمع تو ہم آئے ان کے بعد لیکن ہو گئے ان کے پہلے تو ہم جمعہ میں آ گئے ہمارے پیچھے ہو گئے سنیچر کو یہود اور ان کے پیچھے ہو گئے نسارا تو آنے کے اعتبار سے ہم دنیا میں بعد میں ہیں لیکن یہ دن ہم کو مل گیا جس نے ہم کو ان سے آگے کر دیا اور ہم اس دن کو پا گئے اور یہ دونوں کے دونوں اس دن سے محروم ہو گئے انہوں نے سنیچر کو جمعہ کا بدل سمجھ لیا اور انہوں نے اتوار کو جمعہ کا بدل سمجھ لیا لیکن جمع ہو کر عبادت کرنے کا اصل دن کون سا تھا یہ جمعہ کا دن تھا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں ہم کو ان سے آگے کر دیا قیامت کے دن بھی ان سے ہم کیا ہو جائیں گے آگے ہو جائیں گے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہی اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے جمعہ کے دن جو گھڑی میں نے ذکر کی تھی حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نفل جمع جمعہ کے دن ایک ساتھ ہوتی ہے ایک تھوڑا سا وقت ہوتا ہے مسلمان اس, چھوٹی سی گھڑی میں اس تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالی سے جو بھی مانتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے اور آپ نے فرمایا وہی خفیفا اور وہ او بہت تھوڑا سا وقت ہے بہت سا وقت بہت زیادہ وقت نہیں وہ کتنا ہے تھوڑا سا وقت میں جمعہ کا دن اس میں بارہ ساتیں ہوتی ہیں بارہ گھڑیاں ہوتی ہیں اس جمعہ کو اگر آپ ٹکڑے کریں اس کے اوقات کے اس کو بانٹے آپ ڈیوائڈ کریں تو اس کی بارہ ساعتیں ہوتی ہیں منہاسا اس میں ایک گھڑی ہے ایک مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالی سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے فلتم سہاسنسن یہ وقت کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس کو تم اثر کے بعد تلاش کرو یعنی اصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن اس دن میں یہ وقت ہوتا ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے اثر سے جمعہ کا وقت ہوتا ہے اس میں اصر سے مغرب کا وقت جمعہ کے دن ہوتا ہے اس میں وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جو بھی بندہ اللہ سے مانگے اللہ اس کو دیتا ہے اس کو امام ابو داؤد نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور شیخ الاقبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے جمعہ کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جمعہ کی فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے تو یہ تمام نمازوں سے افضل نماز ہو جاتی ہے کتنے مسلمان ہیں جمعہ تو چھوڑیے سال بھر ان کا معاملہ کیا کہاں ہوتا ہے وہ کہاں یا نماز پڑھتے ہیں بستر پہ اکثر مسلمانوں کا حال ہی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہم کو سب کو ہدایت عطا فرمائے اکثر مسلمانوں کی فجر بستر میں ہوتی ہے بغیر وضو کی ہے. کتنا آپ مسلمانوں کے علاقے سے جائیں آپ, آپ کو دکھائی دے گا کوئی باہر دکھ رہا ہی نہیں آپ دوسرے لوگوں کی آپ علاقوں سے گزرے غیر مسلموں کے آپ کو دکھائی دے گا لوگ بھی چہل پہل چل رہی ہے اور دکانیں کھلی ہوئی ہیں سب تیار ایک دم لیکن مسلمان کب آئے گا دس بجے آئے گا ہاتھ وات پورا پھر برس چالو کرتا اسے بیوی جب تک کہ غصے میں آ کے برتن پٹکتی نہیں اٹھتا نہیں یہ حال مسلمانوں کا ہے اور باقی دن تو چھوڑیے جمعہ کا بھی حال ہے اور جمعہ بھی دیکھیے عید کے دن بھی حال ہوتا ہے گرتے پڑتے آتا عید کی نماز کے لیے جماعت ہو گئی دوسری جماعت کتنے بجے ہے یہاں نہیں ملی پھر وہاں بھاگتا عید کا عید کے دن بھی حال ہی ہے اور عید کے دن آگے پوچھتا ہے امام صاحب بولتے ہیں فجر کی نماز جس نے نہیں پڑھی ہو پڑھ لو تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے یعنی فجر بھی نہیں پڑھا عید کے دن تو یہ حال عام طور سے مسلمانوں کا ہے اللہ اللہ تعالیٰ یعنی ہم سب کو توفیق تھا فرمائے کہ ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹ پا ہے کوئی نماز ہماری نہیں چھوٹے اور کوئی جماعت ہماری نہیں چھوٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب سے سلا تو یوم یومل فی جماطی سب سے افضل نماز سب سے افضل نماز اللہ کے نزدیک کون سی ہے سلا تو یوم الماطی فی جماطن جمعہ کے دن صبح کی نماز جماعت کے ساتھ میں صبح کے وقت میں فضر کی نماز جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ میں ساری نمازوں میں افضل نماز ظاہر بات افضل ہے تو ثواب بھی زیادہ ہوگا افضل ہے کا کیا مطلب ہے ثواب اس کا زیادہ ہوگا تو ثواب جو زیادہ کمانا چاہتا ہے اس کو کم سے کم جمعہ کے دن تو جماعت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے باقی دن بھی کرنا چاہیے لیکن یہ فضیلت جمعہ کے دن زیادہ ہو جاتی ہے اس کو امام البحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر میں شیخ البار نے اس کو صحیح کہا ہے جمعہ کے دن مرنے والے کی فضیلت کیا ہے جو انسان جمعہ کے دن مر جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِن مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ اِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِتْنَةَ جو بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے یعنی قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے جمعہ کا دن ہے اس کو امام احمد اور ترمیدی نے روایت کیا اور شیخ الابانی نے اس کو حسن کہا ہے یعنی جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات جمعہ کی رات کب ہوتی ہے ہمارا سب الٹا ہو گیا ہے جمعہ کی رات وہ رات ہوتی ہے جو جمعہ کی نماز کے پہلے کی رات ہوتی ہے ہمارے رات پہلے آتی ہے کہ دن رات پہلے آتی ہے تو جمعہ کی رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے ہمارے اگر کہا جائے جمعہ کی رات کو ملیں گے آؤ درس ہوگا تو ہمارے یہاں کون سی رات ہوتی ہے وہ یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد دولہ بن کے چورمہ وورما لگا کے اس کے بعد جو شام آتی ہے رات آتی ہے اس رات کو جمعہ کی رات کہتے ہیں لیکن شرحن کون سی رات ہوتی ہے جمعہ کی ہمارے جو جمعرات کی رات ہوتی ہے تو اس کو جمعہ کی رات کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیے رمضان آ جاتا ہے تو تراوی پہلے آتی روزہ بعد میں آتا ہے ہے کہ نہیں اس کو یاد رکھے تو رمضان شروع ہو گیا اور رات پہلے آئی تراوی پڑے اگلے دن روزہ ہے دن بعد میں آیا تو رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے تو جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن اس میں کوئی بھی مسلمان اگر مر جاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے فضیلت ہے اللہ جس کو چاہے عطا کرے اسی طرح سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کا انسان کا کفارہ ہو جاتا ہے اگر آدمی جمعہ کے آداب اور تمام شروط اور اس کی عبادات کا لحاظ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجم ہاتھ ایک جمعہ یعنی جمعہ کے دن آدمی جمعہ کی نماز پڑھ لے اور غسل وغیرہ جو بھی کرتا ہے برابر آداب کا لحاظ کرے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے لیے وہ سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے بشرتے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتقاب نہ کریں کبیرہ گناہوں میں پڑتا ہے یہ فضیلت اس کو نہیں ملتی ہے آدمی بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو ایک گنا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو چھوٹے گناہ ہوئے ہیں سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور شیخ نے اس کو صحیح کہا جمعہ کے دن چلنے کی فضیلت کیا ہے جمعہ کی نماز کو جانے کی فضیلت کیا ہے میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا جمعہ کی نماز کے لیے تو اس راستے میں مجھ کو ابو عبس صحابی ملے توقال سمیتبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا منبرت قدم سبیل ہر رما اللہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں دھول میں اٹ جائیں تو وہ اس آدمی پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے جو آدمی جمعہ چل کے آتا ہے جمعہ کے لیے پہنچتا ہے تو اس کے قدموں کو یا اس کے بدن پر جو بھی دھول لگتی ہے جس پر بھی جمعہ کے آنے کی وجہ سے دھول لگتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے تو جمعہ کے لیے آنا کتنا فضیلت والا ہے اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جنت میں بھی جمعہ کا دن ہے جیسے یہاں جمعہ ہے جنت میں بھی ایک دن ہوگا اس کا نام کیا ہے جمعہ آپ فرماتے ہیں ان جنتی لسو کن یا سونا کل جمع جنت میں ایک بازار ہے جنتی اس بازار میں جمعہ کے دن جمع ہوگئے جیسے بازار گاؤں دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن ہوتا ہے جس میں بازار لگتا ہے اس میں سارے لوگوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو جنت میں بازار کوئی یہ نہ سمجھے گا اور بازار لگتا ہے اس کا مطلب پھر جاب پہ بھی جانا پڑے گا وہ بازار ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ پیسے کمانے کا دن ہوگا وہ بازار اس اعتبار سے ہوگا کہ لوگ اس میں جمع ہوں گے اور اپنی پسند کی چیزیں لیں گے وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے میں بھی دکان اس میں کھولوں گا ایک وہاں بھی موقع چھوڑوں گا نہیں وہاں بھی خوب پیسہ کماؤں گا وہاں پیسے کی ضرورت ہے نہیں وہاں تمنا کرنے پہ ملے گا وہ بازار جنتوں کا نہیں ہوگا ایک سوچے کہ ٹھیک ہے میرا بھی وہاں ابھی بک کر لیتا ہوں میں دکان جیسے یہاں کر لیتا ہے آدمی وہاں ویسا نہیں ہے وہ بازار لگے گا چیزیں وہاں پہ ہوں گی ملیں گی جو چاہے گا وہ ملے گا آدمی کو تو آپ فرماتے ان جنتی لا کل جمعہ جنت میں ایک بازار ہے جمعہ کے دن لوگ اس میں آئیں گے جنتی اس میں آئیں گے فی ہا خسبان اس میں مشکے ٹیلے ہوں گے اس میں کیا ہوں گے ڈھیر ایسا مشق کے ٹیلے لگے ہوئے اتنا خوبصورت بازار ہوگا کہ جیسے ریگستان میں ٹیلے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو جنت میں کیسے ٹیلے ہوں گے مشکوری کے مسک جس کو بولتے ہیں فتح ریخ شمالی فتح شمالی فتح وجوہ تو شمال سے نارتھ سے ایک ہوا چلے گی جنت کی ہوا اور وہ جو مشک ہوگا اس کو اڑا کے یا ان کے چہروں کو اور کپڑوں کو چھوتی ہوئی وہ ہوا گزر جائے گی ایک اسپیشل ہوا ہوگی اللہ کی طرف سے جو جنت میں چلے گی ان بازاروں میں اور وہ ہوا ان کے چہروں کو جنتوں کے کی اور کپڑوں کو چھو کے نکل جائے گی و جمالا تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا اس ہوا کی وجہ سے اس کے چھونے کی وجہ سے جنتیوں کے چہرے اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے فیض داد حسن و جمال اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے فی الر جیم و قدیز داد حسن و جمال جمعہ سے جب یہ واپس لوٹیں گے اس بازار سے اپنے گھر والوں کے پاس تو یہ اور زیادہ ہینڈسم بنے ہوئے ہوں گے اور زیادہ خوبصورت بن کے آئیں گے فیاقول ان کے گھر والے ان کو دیکھ کے کہیں گے لقد عزت تم بیدنا خوسن و اللہ کی قسم و تم تو ہمارے بعد یعنی یہاں سے جا کے واپس جب لوٹے, لوٹے ہو تو تم خوبصورتی میں اور بھی بڑھ گئے ہو کیا خوبصورت لگ رہے آپ بیویاں ان کی کہیں گے آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہو کتنا اچھا لگے گا لقد بعدنا حسنا وجمالا یہ بھی جو بازار سے لوٹے اپنے گھر والوں کو کہیں گے اللہ کی قسم تم بھی تو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تم بھی کتنے خوبصورت ہو گئے ہو یعنی اللہ کی طرف سے یہ ایک سرپرائز گفٹ ہو ہوگی یہ گئے بازار میں بازار میں ہوا چلی یہ خوبصورت ہو گئے بڑھ گئے خوبصورتی میں اور گھر پہ جو لوگ ان کے چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی وہاں پہ خوبصورت ہو گئے جب دونوں آپس میں آ کے ایک دوسرے سے ملیں گے گھر پہ تو یہ کہیں گے کتنے خوبصورت لگے اور کتنے خوبصورت ہوں تو دونوں بھی کیا ہوں گے خوش ہوں گے خوبصورتی کے بڑھنے کی وجہ سے کس دن یہ ہوگا تو یہ زیادتی کا دن ہے جو آپ نے حدیث میں سنا زبریل سے کہ یہ ہمارے نزدیک یہ کیا ہے یوم المزید ہے ایک معنی یہاں پر بھی زیادتی کے پائے جاتے ہیں کہ ان کی خوبصورتی اس دن کیا ہو جائے گی جنتیوں کی زیادہ ہو جائے گی خوبصورتی میں بڑھنے کا دن ہوگا اور اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جزا بھی کیونکہ اللہ کے کی ہاں قاعدہ ہے ہل جزا الحسانی بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے جمعہ کا دن خوبصورتی کے بڑھنے کے لیے کیوں اگر آپ دیکھیں دنیا میں دنیا میں مسلمان جمعہ کے کی دن کیا کرتا ہے غسل کرتا ہے اور ایک دم صاف ستھرا ہوتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے اور عطر وغیرہ لگاتا ہے تیل وغیرہ کنگھی وگے کر کے ایک دم ہینڈسم بن جاتا ہے خوبصورت ہو جاتا ہے اور یہ شرعی زینت اختیار کر کے ایک مسلمان نماز کے لیے آتا ہے بازار چھوڑ کے مسجد آتا ہے دیکھ عجیب چیزیں چیز ہے ادانودی فسا دکھری وزار البین بازار چھوڑ کے تجارت چھوڑ کے جمعہ کے دن خوبصورت بن کے اچھے اچھے لباس اور اچھی زینت حاصل کر کے زیب تن کر کے عطر لگا کے خوشبو لگا کے مسجد میں آنے کا دن ہے تو جب اس نے اللہ کی خاطر بازار چھوڑ کے مسجد کو اختیار کیا جمعہ کے دن بدلہ کیا ملے گا جنت میں بازار لگے گا وہاں پہ بازار چھوڑا تھا نا تھی ٹھیک ہے آج تیرے لیے ہم بازار تیرے لیے لگائیں گے آج بدلا اس کی بھی اور جمعہ کے دن تو اللہ کے لیے خوبصورت ہوتا تھا اچھا لباس پہن کے غسل وغیرہ کر کے عطر لگا کے آج اس دن کو بدلے کے طور پر ہم تیری ذاتی خوبصورتی کو بڑھا دیں گے کوئی آدمی جمعہ کے دن چہرہ تو نہیں بدل سکتا ہے وہ بس کپڑے بدل سکتا ہے لیکن جنت میں کیا ہوگا جنت میں اس کی خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی تو یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے کیونکہ اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا جمعہ کے دن بندے کا عمل اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی اسی اسی ناؤ کا اس کو عطا کرے گا اسی قسم کا بدلہ اس کو دیا جائے گا اس کو امام مسلم نے روایت کے جو حدیث میں نے ذکر کی جمعہ چھوڑنا کتنا برا ہے جمعہ چھوڑنا بہت برا ہے جمعہ چھوڑنے کا اثر آدمی تجارت کے لیے جمعہ چھوڑ دے تو آدمی کے دل پر اس کا اثر پڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لین اقوام بعض لوگ ایسے ہیں کہ جمعہ چھوڑتے ہیں لین اقوام ان لوگوں کو جو جمعہ چھوڑتے ہیں جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جانا چاہیے وہ جمعہ کی نماز جمعہ کا جمع ہونا ترک کرنا چھوڑ دیں او لمقل ورنہ ایسا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے وہ اپنی اصلاح سے اپنی آخرت سے اللہ کی یاد سے اپنے انجام سے غافل ہو جائیں گے پھر گناہوں میں پڑ جائیں گے معلوم نہیں کیا ہوگا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ جمعہ کو چھوڑنے والوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ غافل ہو جاتے ہیں بیمار وغیرہ کا معاملہ اور ہے عورتوں پر جمعہ فرض نہیں بچوں پر جمعہ فرض نہیں ہے مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن جو آدمی جمعہ جانے کی استطاعت رکھتا ہے بیمار نہیں ہے مسافر نہیں ہے وہ جمعہ ترک نہ کرے کوئی آدمی دواخانے وغیرہ میں ہو یا کسی کا کوئی عذر ہو تو یہ اور بات ہے اس لیے کہ آگے کی روایت میں آ رہا ہے عذر کی وجہ سے معاف ہے لیکن عذر نہیں ہے تو جمعہ چھوڑنا نہیں چاہیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع النداء جو حدیث میں نے بیان کی ہے مسلم کی روایتی اس سے پہلے جو بیان کی ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں من سمع النداء ندا یو فلم اتیا جو جمعہ کی اذان سنے اور جمعہ کے لیے نہ آئے تبع اللہ کلبی ہی وجعل کلبہ قلب منافق اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے مہر لوک لگا دیتا ہے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے بند ہو جاتا ہے دل اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منافق کا دل کر دیتا ہے اللہ سب کی حفاظت کرنا ہے تو جمعہ چھوڑنا جان بوجھ کے یہ کیسا ہے ایک آدمی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور اس کے دل میں منافق کی مشابہت پیدا ہو جاتی منافک کون ہے جو ظاہر میں مسلمان ہو لیکن واقعی مسلمان نہ ہو اس کو امام البحقی نے شعب المان میں روایت کے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح ترغیب میں حسن کہا ہے ایک اور حدیث سے آپ فرماتے ہیں من منترا جمعات من غیر عذر جو بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی عذر کے تین جمعہ چھوڑ دے تین جمعہ چھوڑ دے بغیر کسی مجبوری کے خود من المنافقین اس کا نام منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے اس کا نام منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے اس کو امام اکبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر میں شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں جمعہ کے آداب کیا ہیں نمبر ایک جمعہ کے دن کو روزے کے لیے اور جمعہ کی رات کو تعجد کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے یعنی کوئی آدمی جمعہ کی رات کو خاص طور سے ہفتہ بھر تو عبادت نہیں کرتا ہے تعجب نہیں پڑتا ہے لیکن خاص طور سے جمعہ کی رات کو تعجب پڑھتا ہو اور جمعہ کے دن خاص طور سے روزہ رکھتا ہو باقی دن نہیں رکھتا ہو تو یہ سمجھتا ہو کہ جمعہ کے دن تعجب پڑھنا بہت اچھا ہے جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن روزہ رکھنا بہت اچھا ہے اگر اس طرح سے کوئی کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا بقیام من تختی بکیالی جمعہ کی رات کو دوسری راتیں چھوڑ کے تم خاص نہ کرو تاجد کے لیے ولاسو یو مل جمع اور باقی دنوں کو چھوڑ کے جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے صرف تاجد نہیں بلکہ کوئی وظیفہ لے کے بیٹھ جائے تو جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص مت کرو اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو الا فی سو من یسومہ اللہ الا یہ کہ کسی کا روزہ ہو جو پابندی سے رکھتا ہو اور اس میں جمعہ کا دن بھی آ جائے تو ایسا آدمی جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتا ہے جیسے کسی کے مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ جو تاریخیں ہوتی ہے اسلامی تاریخ اس میں تین دن کا روزہ اس میں جمعہ بھی آ جائے کوئی حرج نہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جمعہ کے دن خاص طور سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے جمعہ کے دن غسل کرنا افضل ہے سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسل یوم جمع واجب جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر مختلف جس کو احتلام ہوتا ہو جس کو احترام ہوتا ہو تو ہر بالغ پر جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے لازم ہے ضروری ہے اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا لازم ہے لیکن دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اگر آدمی غسل کی جگہ وزو کر لے تو یہ بھی کافی ہے آپ فرماتے ہیں منتوبا یوم جماعتی فبیہ و نعمت جو جمعہ کے دن وضو کر لے تو یہ بہتر یہ کیا ہے فبیہ و نعمت تو ٹھیک ہے اور اچھی چیز ہے ومن اغتسل نے افضل اور جو جمعہ دن غسل کرے تو یہ افضل ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی غسل کرتا ہے تو غسل کرنا کیا ہے افضل ہے لیکن اگر صرف وضو بھی کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے اس کو امام احمد ابو ترمزی نس اور امن خز ماں نے روایت کیا اور شیخ الابانی نے اس کو حسن کہا ہے تو ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر واجب کے معنی تاکید کے ہیں کہ بہت معقد ہے کہ یہاں پر یہ معنی نہیں ہے کہ یہ فرض یا واجب ہے فرض اور واجب ہمارے نزدیک ایک ہی ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل ہے بہتر ہے زیادہ تاکید اس کی ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے اگر نہ کرے غسل تو گناہگار نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے جمعہ کے دن آدمی کو چاہیے کہ اپنے منہ اور اپنے بدن کی صفائی کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی لگائے مسواک بھی کرے غسل کے ساتھ ساتھ خوشبو لگانا مسواک کرنا سر میں تیل ڈالنا یہ ساری چیزیں اچھی چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نہ عید المسلم یہ جو جمعہ کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس کو عید کا دن بنایا ہے پمنجاجماعتی فلی جو جمعہ کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ جمعہ کے دن غسل کر لے وہ ان کا نقیبن فلیمت اگر اس کے پاس خوشبو ہو عطر وغیرہ ہو تو وہ خوشبو لگا کے آئے وہ ارکم اور مسواک کا خاص طور سے تم اہتمام کرو تو جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے جمعہ کے دن خوشبو لگانا چاہیے اور مسواک بھی کرنا چاہیے اس کو امام مالک نے معتا میں اور امام شافئی نے اور اسی طرح سے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور بخاری مسلم وغیرہ میں بھی اس باب میں روایتیں آئی ہیں تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن خوشبو لگانا چاہیے اور مسواد کرنا چاہیے جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہننا بھی اچھی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علا کل مختلف الغسل یوم <يو مل> ہر <جمع> بالغ پر ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے وَيَلْبَسُ مِّن صَالِ اور آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کپڑوں میں اچھے کپڑے پہنے جس کے پاس لباس ہیں ان میں سب سے اچھا پیارا لباس جس کو اچھا لگتا ہے صاف ستھرا ایسا لباس آدمی پہنے وہ ان کا نالہ قیمن ہو اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ خوشبو بھی لگا کے آئے تو اچھے کپڑے پہننا یہ جمعہ کے آداب میں سے ہے آدمی کو چاہیے کہ اچھے کپڑے پہن کے جمعہ کو جائے اچھے کپڑے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دم نائکی کا ٹی شرٹ پہن کے ایک آدمی الٹی ٹوپی گھما کے جائے اچھے کپڑے ماڈرن ایج کے اعتبار سے نہیں ہیں بلکہ اسلامی اعتبار سے اچھے کپڑے جس کو کہا جائے گا وہ اچھے کپڑے ہیں کہ ایک آدمی ایک دم ٹائٹ کپڑے پہنے اور ٹائٹ پتلون پہنے کہ پورا اس کا شیپ دکھائی دے رہا جسم کا یہ جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی چھپانے کی جگہوں کا بھی شیپ ظاہر ہو جائے اگر یہ عورتوں کے لیے غلط ہے تو مردوں کے کی لیے کیسے جائز ہوگا کیونکہ اگر عورتوں کے لیے کچھ چھپانے کی جگہ ہے تو مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کی زیادہ ہے مردوں کے لیے تاخیر کم حصہ بدن کا انسان مرد کے لیے تو اگر وہ حصہ ایسا ہے کہ ٹائٹ کپڑے پہننے سے دکھائی دیتا ہے اور اکثر لوگوں کا دکھائی دیتا ہے ایسی ایسی ٹائٹ پتلون ہوتی ہے کہ سدے میں جانا دوسروں کے لیے سدے ان کے روکو آج آج لباس پہنے جاتے ہیں تو اچھے کپڑے پہنے اور جمعہ کو آئے اس کو امام احمد نے روایت کیا اور باب عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ریشم کا جوڑا کباس دیکھا جو مسجد کے باہر دروازے پر بک رہا تھا رسول اللہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ یہ خرید لیتے یہ ریشم کا لباس آپ خرید لیتے کتنا اچھا ہوتا پلب قدیم علیہ تو اگر آپ کے پاس یہ لباس ہوتا تو آپ جمعہ کے دن اس کو پہنتے اور جب لوگ آپ سے وقت آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں علاقوں سے تو جو لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں اس مہمان آتے ہیں تو اس دن آپ یہ لباس پہن کے ان سے ملتے ہیں. کتنا اچھا ہوتا اگر یہ لباس آپ کے پاس ہوتا کتنا خوبصورت لباس ہے ریشم کا لباس ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هذه من لا خلاق له فی الاخرہ یہ وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں جس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے وہ دنیا میں ریشم پہنتا ہے تو یہاں دو باتیں معلوم ہوئی اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے یہاں دو باتیں معلوم ہوئی نمبر ایک ریشم کا لباس پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں دو عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یہ کپڑا اچھا آپ لیتے اور جمعہ کے دن اس کو پہنتے اور وقت کے دن پہنتے تو کتنا اچھا ہوتا تو آپ نے اس پر انکار نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن اسپیشل ڈریس پہننا اچھا ہے ورنہ اگر یہ غلط ہوتا تو آپ ہر عمر سے کہتے کہ جمعہ کے دن کی کیا خصوصیت ہے جمعہ باقی دنوں کی طرح ہے جیسے کپڑے دوسرے دنوں میں پہنتا جمعہ میں پہننا چاہیے خاص لباس جمعہ کے دن اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن کے لیے آدمی ایک خاص لباس رکھ سکتا ہے یہ میرا ڈریس ہے یہ جمعہ کے لیے ہے لباس ہے یہ سکتا ہے مسجد جانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں یکون الاول فالاول جو بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پہلے کون آیا اس کے بعد کون آیا اس کے بعد کون آیا اس, کون آیا اس طرح سے جمعہ کے دن پہلے آنے والوں کی ترسیب سے نام لکھتے چلے جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں وہ مسل المحادی کمت علی لدی یو جمعہ کے دن جلدی سے آنے والا سب سے پہلے آنے والا پہلے طبقے میں آنے والا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ایک اونٹ صدقہ کرے ایک اونٹ صدقہ کرنا کتنا مہنگا اونٹ ہوتا ہے ایک آدمی ایک اونٹ صدقہ کر دے اتنا ثواب اس کو ملتا ہے صرف جلدی آنے کی وجہ سے آپ بتائیے لوگ تھیٹر کے باہر جلدی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہے کہ نہیں پہلے جاتے ہیں کیوں ہم کو جلدی پہنچنا ہے کچھ مس نہیں ہونا چاہیے اچھا کچھ مس نہیں ہونا چاہیے اور جمعہ کے لیے جمعہ کے لیے آدمی جلدی نہیں کرتا ہے تو جمعہ کے لیے بھی جلدی آنا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے کسی کو کوئی ضروری کام ہو اور بات ہے لیکن آدمی اوقات ضائع کرتا رہے اور جلدی نہ آئے یہ بہت افسوس کی چیز ہے بہت بڑا تو کھو دیتا ہے ہو سکتا ہے کسی کا ضروری کام ہو ہو سکتا ہے کسی کا کوئی خاص معاملہ ہو اور وہ جلدی نہ آ پائے یہ اور بات ہے لیکن ایک آدمی وقت ضائع کرے اور جلدی نہ آئے یہ افسوس کی چیز ہے محاجری کمسلی بدانا جو جلدی آتا ہے جمعہ کے لیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ صدقہ کر دے یوہ دی بدنا جیسے ہدی کے طور پر اونٹ دے دے اتنا بڑا ثواب ہے سن مکلدی یوہ دی سم نہ کبشن سم مجا جتن سم پھر جیسا جیسا لیٹ لوگ ہوتے جاتے ہیں تو ویسا آنے والوں کو ثواب کیسا ملتا ہے جمعہ میں جیسے نمبر دوسرے لیول پہ کون لوگ ہیں جو گائے صدقہ کریں پھر اس سے کم بکری صدقہ کریں پھر اس سے کم مرغی صدقہ کریں پھر اس سے کم انڈا صدقہ کریں تو آخری والے انڈے والے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی سواب اس کے بغیر والے سے کم ہیں یہ ابھی تک لکھ رہے ہیں ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا ہے خطبہ شروع نہیں ہوا ہے تو آخر جو جماعت آتی ہے آخر اخیر میں آنے والے ان کی ان کو سواب کتنا ملتا ہے کہ ایک آدمی انڈا صدقہ کرے اسے دلیل لی ہے کہ ہلال ہے کوئی آدمی انڈا ہلال ہے کہ آرام بتاؤ قرآن میں کدھر ہے ایسا بعض لوگ ہمارے مقلدین بھائی کرتے ہیں کہ بتاؤ قرآن میں کدھر ہے انڈا حلال ہے تو یہ دیکھیے انڈا ہلال ہے ادھر مل رہا ہے ہم کو تو بیضا جس کو عربی میں کہتے ہیں بے کو بے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ سفید ہوتا ہے بے کے معنی عربی زبان میں وائٹ کے ہوتے ہیں تو یہ بےبا اس کو کہتے ہیں فیدا خرج المام پھر جب امام باہر آتا ہے یعنی اپنے کمرے سے اپنے حجرے سے باہر آتا ہے مسجد میں تو, تو, تو, تو, تو, تو, تو, تو وہ اپنے لکھنے کے جو صحیفے ہوتے ہیں اپنی جو فائل ہوتی ہے اپنی جو نوٹ بک ان کی ہوتی ہے اس کو لپیٹ لیتے ہیں وہ اپنے صحیفوں کو کیا کرتے ہیں وائنڈ اپ کر لیتے ہیں لپیٹ لیتے ہیں کون فرشتے اب نام لکھنا بند ہو جاتا ہے کب جب امام خطبے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکل آتا ہے وہ سمیع نزذکر اور فرشتے بھی مسجد میں آ کے کیا کرتے ہیں ابھی تک تو کہاں تھے دروازے پر تھے اب مسجد میں امام کا خطبہ فرشتے بھی سنتے ہیں کتنی بڑی بات ہے. خطبے کی فضیلت آپ سوچیں کہ خطبے کو نہ صرف مسلمان سنتے ہیں بلکہ وہ فرشتے جو آئے ہوئے ہیں نام لکھنے کے لیے سب کے تو یہ فرشتے بھی امام کا خطبہ سنتے ہیں اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس سے جمعہ کے لیے جلدی آنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے جمعہ کی اذان ہو جائے وہ اذان جس کے بعد خطبہ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو یہاں ایک ہی یعنی اذان ہوتی ہے لیکن بعض حنفی مساجد میں اور دوسری مساجد میں دو دو ازانے ہوتی ہیں اگرچہ عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ صحیح تھا لیکن وہ وقتی فیصلہ تھا علاقائی فیصلہ تھا ہمارے نزدیک یہی ہے کہ جمعہ کی ازان کتنی ہونا چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے اس کے بعد اقامت ہوگی یعنی جمعہ کی اذان اس کے بعد خطبے دو خطبے جس کے بیچ میں ایک کے بیچ میں بیٹھتا ہے آدمی امام بیٹھتا ہے خطبہ بیٹھا پھر خطبہ دو خطبے اور پھر اس کے بعد اقامت اور پھر جمعہ تو اس اعتبار سے دو اذانیں بھی اس کو کہا جا سکتا ہے لیکن تین اذانیں ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہیں یعنی وہ پہلی جس کے بعد اردو خطبہ ہوتا ہے بہت ساری مساجد میں پھر اور ایک اذان ہوتی ہے ممبر کے قریب یا دروازے کے پاس اور پھر اس کے بعد امام عربی کا خطبہ دیتا ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے اور یہ سنت سے بھی ثابت نہیں ہے اللہ اس لیے وہ خطبہ جو عربی والا ہوتا ہے ان مسجدوں میں وہ اذان ہونے کے بعد تجارت حرام ہو جاتی ہے اور ہمارے ہاں تو جو سلفی مساجد ہیں مسجد کی, کی اپنی نہیں ہے اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں جہاں سرفی امام ہوتا ہے جہاں اس طریقے پر قرآن سنت کی روشنی میں عبادات ہوتی ہیں تو ایسی مسجدوں میں ایک اذان ہوتی ہے اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے اور پھر اقامت نماز ہوتی ہے تو اس اذان پر تجارت حرام ہو جاتی ہے خریدنا بیشنا دونوں چھوڑ دینا چاہیے حرام ہو جاتا ہے بعض لوگ مسجدوں کے باہر آپ جائیں کہ خدبہ چل رہا ہوتا ہے اور لوگ اتر لگا رہے ہوتے ہیں اور سرما لگا رہے ہوتے ہیں یہ بھی تجارت نہیں ہونا چاہیے راجح قول یہی ہے خریدنا بیشنا مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نوضی علی الصلاة من یوم جمعاتی فسعو الى ذکر اللہ وذر ایمان ای جب جمعہ کی ندا لگائی جائے اذان ہو جمعہ کے دن تو فساؤ الا ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف جلدی سے چل پڑو وزر الب اور بیچنا یعنی تجارت چھوڑ دو وعلیکم خیر الحکم انکم تم اگر تم کو علم ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے لیے اچھی ہے کہ تم تجارت چھوڑ کے جمعہ کے لیے چل پڑو اس جمعہ میں آیت نمبر نو میں اللہ نے فرمایا اور اس سے ثابت ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اذان ہونے پر تجارت ازان ہونے پر تجارت جائز نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے پورا جمعہ کا دن جو ہے دکان نہیں اوپن کرنا چاہیے اس لیے کہ عرب میں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے تو پورا جمعہ تجارت جو ہے حرام نہیں ہے جمعہ کی اذان ہونے سے جمعہ کی نماز ہونے تک اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِذَا فِي الْأَرْضِ مِن فضل <اللہ> جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی تم اب جو بھی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے تجارت کر کے حاصل کرو تو جمعہ کے بعد تجارت کیا ہو جاتی ہے حلال ہو جاتی ہے جمعہ کے دن چلنے کی فضیلت ایک تو ایک کہ آدمی بائک گاڑی سے جائے دوسری یہ کہ آدمی چل کے جمعہ کے لے جائے اگر بہت ہی دور ہو تو آدمی جا سکتا ہے منع نہیں گاڑی سے جانا لیکن چل کے اگر جاتا ہے تو اس کی زیادہ فضیلت اچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے فرماتے من غص سلا یہ مل جماعتی و اختصل جو آدمی جمعہ کے دن اپنے سر کو اچھے سے دھوئے اس لیے کہ بعض روایت میں غص سلا یہ ایسے مراد یہاں پر سر کو دھونا ہے جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے سر کو اچھے سے دھوئے اور بعض روایت سے علماء غص وقت تصل مراد آدمی دوسرے کو نہلائے اور خود بھی نہائے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ میں اس نے جمعہ کی رات کو بیوی سے مجامعات کی ہو تو پھر جمعہ کے دن خود بھی جنابت کا غسل کرے جمعہ کے دن خود بھی غسل کرے اور بیوی بھی اس کی غسل کرے یعنی سبب بنے غسل کا تو بعض علماء سے یہ بھی استعمال کیا ہے راجی قل یہی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرے اور سر کو اچھے سے دھوئے سم نہ بک اور پھر جمعہ کے دن جلدی کریں پہنچنے میں مسجد وہ مشہور کب اور چل کے آئے اور سوار ہو کے نہ آئے وہ دنا منل امامی وہ سنا وہ و اور امام سے قریب ہو کے بیٹھے اور دھیان سے سنے اور چپ رہے اور لگ میں مبتلا نہ ہو یعنی چٹائی سے کھیل رہا ہے ڈاڑی سے کھیل رہا ہے پین سے کھیل رہا ہے موبائل سے کھیل رہا ہے تو جمعہ کے دن لغو میں مبتلا نہ ہوں۔ ٹائم اپنا جو ذہن ہے دوسری طرف نہ لے جائیں بلکہ امام کا خطبہ دھیان سے سنے چپ رہیں۔ کان لهو بكل خطوه يخطوها من بيته الى المسجد عمل السنه اجر صيامها وقيامها اللہ اکبر۔ اپ دیکھیں کتنا ثواب ہے اس کو اتنا سب کرنے پر۔ جلدی aaye پیدل آئے چل کے آئے دھیان دے دھیان سے خطبہ سنے بات چیت نہ کریں لغو میں مبتلا نہ ہوں۔ اور یعنی امام کے خطبے کے دوران چپ رہے دھیان سے سنے اس کو اور قریب ہو کے بیٹھے امام کے کی کیا ثواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ہر قدم کے بدلے جو وہ چل کے آتا ہے کان الحب بکل خطوط مسجد گھر سے مسجد تک جتنے قدم اس کے چلے ہیں اس کا بدلہ کتنا ہے ثواب کتنا ہے عم الن عجر سیامیہ وقہ ایک سال روزہ رکھنے اور تحادد پڑھنے کا ثواب اس کو ایک سال سال بھر روزہ اور سال بھر تحج اس کا ثواب کس کو ملتا ہے جو جمعہ کے دن پیدل چل کے جلدی آ کے قریب بیٹھ کے چپ چاپ رہ کے کھیل تماشا نہیں کر کے امام کے خطبے کو دھیان سے سنے اس کے لیے ثواب ہے یہ کی ساری چیزیں ورنہ خالی جلدی آ کے سب کو پریشان کرے تو ثواب نہیں ملے گا اس کو امام احمد ابو ابوداؤ ترمدی اور نسائی ابن ماجہ اور اسی طرح سے امام ابن حبان اور حاکم سب نے روایت کیا ہے کئی کتابوں میں حدیث ہے اور امام شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے امام کے لیے یعنی مقتدی کے لیے سنت یہ ہے کہ امام جب پتبہ دے تو امام کو دیکھے امام کی طرف دھیان دے اس لیے کہ جس کو آدمی دیکھتا ہے اس کی طرف دھیان رہتا ہے آدمی پنکھے کو دیکھے گا چٹائی کو دیکھے گا اور کھڑکی کو دیکھے گا اور آس پاس کون کون آیا کون نہیں آیا یہ دیکھے گا تو اس کا دھیان خود वाले का رہے گا نہیں رہے گا یا بازو والے کا موبائل کیسا ہے اس کی گھڑی کون سی ہے ٹائٹن کی ہے کون سی ہے تو اس میں کیا ہوگا جہاں آنکھ ہوتی ہے اس کے تابے دل ہوتا ہے جیسے ٹانگے کے لیے گھوڑا ہوتا ہے ویسے دل کے لیے کیا ہے آنکھ, آنکھ ہے دیکھا لمپ اس کو دیکھا موبائل اس, کو دیکھا اس کا کوتا کون سا کپڑا ہے تو آدمی کی جہاں آخ ہوتی ہے اس کے پیچھے دل ہوتا ہے ابھی ابن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر کھڑے ہو جاتے تو آپ کے صحابہ اپنے چہرے آپ کی طرف کر لیتے ہیں۔ یہ سنت ہے جو صحابہ کی ہے کہ صحابہ اپنے چہرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے امام سے قریب ہونے کے بارے میں آپ سن چکے, چکے ہیں دوری کے بارے میں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اح بور جمع ود نو من المام جمعہ کو آیا کرو جمعہ کو حاضر ہو ود نو من المام اور امام سے قریب ہو رجا کا رہا اس لیے کہ بعض اوقات آدمی ہمیشہ دوری دوری رکھتا ہے امام سے خطبے میں آدمی دور رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں اگر وہ گیا بھی تو پیچھے رہے گا آپ کیا فرما رہے ہیں ہت آیو اخرافل جنتی و ادا کا کہ ایک آدمی کا جمعہ میں امام سے دور رہنا اور مؤخر کرنا کیونکہ ظاہر بات ہے دیر سے آنا اب دوری کا ذریعہ ہے اکثر اوقات دیر دور کیوں رہے گا امام سے جو دیر سے آئے گا وہ دور رہے گا تو آدمی دور رہتا ہے امام سے تاخیر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں اگر گیا بھی تو دیر سے جائے گا جنت میں بھی پیچھے رہے گا اس کو امام احمد ابوداؤد بحقی اور امام خاکم نے روایت کیا اور سیل جامع صغیر میں شیخ الحت باد نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں ایک حدیث میں جمعہ کے خطبے کے سلسلے میں من یوم منتوبا یومل جمع جو جمعہ کے دن وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے ثم اتل جمع پھر جمعہ کے لیے آئے فدنا و پھر وہ امام سے قریب ہو خطیب سے قریب ہو اور دھیان سے سنے اور خاموش رہے غفر له ما جمع الجمعہ اخرا سلاستی ایام اس کی مغفرت کتنی ہوتی ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک یعنی پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک اور تین دن زیادہ ان تمام گناہوں کی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے یعنی ایک دن کے بدلے کتنے دنوں کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے سات اور تین کتنے ہوتے ہیں دس دس دن کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے یہ بڑے گناہ نہیں یہ چھوٹے ہیں ورنہ آدمی سوچے گا چلو اچھا ہوگا معلوم پڑ گیا اپنے کو ہفتے بھر کا کوٹا جمعہ کو پورا کریں گے شراب پیو جا کھیلو سب کچھ کرو چرس گانجا سب کر کے جھوٹ بول بول کے کب آنے کا پھر جمعہ کے دن چھٹی جمعہ کے دن قریب آ جاؤ بیٹھو ایک دم سن کے ہو گیا اگلے صحیح چلتے پھر چالو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹے گنا ہے اس لیے کہ پچھلی حدیث آپ سن چکے ہیں معلوم جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے ورنہ آدمی سارے گنا کر کے ایک نے ایک ہی کر کے چھٹی کر لے گا ایسا نہیں چلتا ہے اور آپ نے فرمایا وہ محمد فقت لگا جو کنکریوں سے کھیلتا رہا اس نے بے فائدہ کام کیا اس نے لغو حرکت کی لغو حرکت کی لغو کس کو کہتے ہیں انگلش میں آپ اس کو ایگزیکٹلی exactly اگر ٹرانسلیٹ کریں تو وہ نان سینس اس کو کہا جا سکتا ہے لغو کے معنی ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں جس کا کوئی مطلب نہیں تو جو آدمی کنکریوں سے کھیلے کنکریاں آپ سوچیں گے مسجد میں کنکریاں تو نہیں ہے تو ان کے لیے کنکریاں تھیں آپ کے لیے چٹائی ہے یا آپ کے لیے وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اطراف ہیں کہ جو آدمی خطبے کی بجائے دوسری چیزوں میں مصروف رہا اس نے لگو کام کیا اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے جمعہ کے دن آدمی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے بعض اوقات لوگ دوسروں کو چپ بٹھانے میں شور شروع کر دوسروں کو چپ بٹھانے میں کچھ شور کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قلت صاحب کاول امام جماعتی فقر لگاؤ امام خطبہ دے رہا ہے جمعہ کے دن اور تو اپنے آزو بازو والو سے کہ چپ رہو چپ رہو تو خود لگاؤ کام کیا تو نے غلط کام کیا تو ایک آدمی کو چاہیے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران وہ کچھ نہ بولے بلکہ وہ لوگوں کو چپ بٹھانے کی مہم میں بھی نہ لگے. وہ لوگوں کو چپ بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہے. تو یہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب ہے اس کو امام الباری مسلم دونوں نے ریوائز کیا ہے اسی طرح سے جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی لوگوں کی گردنیں پھلان کے آگے نہ جائے بہتر تو یہی ہے کہ لوگ جب جمعہ کے لیے آئے تو آگے کی سفے پہلے پر ہو جائیں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد تاکہ جمعہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہو لوگ آگے کی سفید خالی چھوڑ دیتے ہیں پھر پیچھے سے چل کے کوئی آتا ہے اور گردنی پلاں کے آگے آتا ہے خود بھی ڈسٹرب ہوتا ہے دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے اور کئی لوگوں کو اپنے پاؤں مبارک سر پہ کسی کے کسی کے کندھے پہ کسی کی پیٹ پہ کسی کے ہاتھ تو ساری دنیا کو تکلیف دے کے یہ آگے آ امام صاحب کے قریب بیٹھتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا ارا جلن یا تخف تاریخہ بننا ایک آدمی جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا جا تخت تاریخہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پلانگتے پلانگتے آگے آیا فقال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجلس فقط آدئی تھا ایک روایت میں فقط آدئی تھا آپ نے کہا بیٹھ جا ت نے بہت تکلیف دی لوگوں کو اور لیٹ بھی آیا آ, آ تو نے لوگوں کو تکلیف دی وہ آ, آ اور تو دیر سے آیا یعنی ایک تو دیر سے آیا اور دوسرا لوگوں کو تکلیف دے کے آیا تو آپ نے کہا بیٹھ جا ت نے لوگوں کو بہت تکلیف دی اور لیٹ بھی آیا تو یہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ نے یہاں پر کیا فرمایا آ, آ یہ اویت ہے لوگوں کو تکلیف دینا ہے اور تکلیف ند خصوصا جمعہ کے دن خطبے کے لیے اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور اسی طرح سے امام احمد ابو داؤد داود نسر حبان حاکم اور بحقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے شیخل البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے جمعہ کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے اس کی جگہ پر نہ بیٹھے ایسا عام طور سے بچوں کے سلسلے میں ہوتا ہے ایک بچہ بیٹھا ہوا جمعہ کے لیے آیا پہلی صف میں بچارا اس کو بتایا ابو نے کہ جمعہ جلدی جانے میں بہت ثواب ہے اب وہ آیا پہلی صف میں آ کے بیٹھ گیا اب کوئی دوسرا آیا اس کے پیچھے سے اس نے دیکھا کس کو اٹھا سکتے ہیں اپنا لائن میں نمبر تو لگ رہا نہیں ہے ادھر تو آ کے بچے کو پیچھے چھٹ پیچھے چل بچہ آیا اب بھیج دیا اس کو وہ بچہ آئے گا جمعہ کے لیے آئندہ ایک بچے کو کیا سوچے گا کہ مسجد میں دیکھو ہم کو بگایا جاتا ہے تو اس کی علما نے اس کو منع کیا ہے کہ بچوں کو چاہے وہ نماز ہو یا خطبہ ہو کسی کو بھی اس کی جگہ سے اٹھا کے بھیجنا آلریڈی اس کا انسلٹ ہے اور اس سے اس کا حق چھیننا ہے وہ اس کا حق ہے وہ پہلے آ کے وہاں بیٹھا ہے اس کو اٹھا کے آپ اس کا حق چھین رہے ہو اس کی فضیلت آپ اس سے چھین رہے ہو پہلی صف کی تو یہ جو ہے یہ یہ مناسب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یو کم احد یوم الجمعہ خالد ہی فیا کوج تم میں سے کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کے اس کی جگہ پر نہ بیٹھے کوئی بھی جمعہ کے دن اس کی جگہ سے اٹھا کے کوئی اس کی جگہ پر نہ بیٹھے ولا کن لیا کل افساہ ہاں بلکہ تم کو چاہیے کہ تم یو کہو تھوڑی جگہ بناؤ تھوڑی جگہ بناؤ افساہو یعنی تھوڑا ٹھیک ٹھاک بیٹھو کیونکہ لوگ بیٹھتے ہیں جمعہ کے دن پھیل کے بیٹھتے ہیں تو ایک آدمی جو ہے خصوصاً امام یا کوئی دوسرا ذمہ دار لوگوں کو جگہ بنانے کے لیے کہہ سکتا ہے اب سہو کہا جا سکتا ہے لیکن کسی کو اس کی جگہ سے اٹھایا نہیں جا سکتا ہے مناسب نہیں اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے جمعہ سے پہلے نوافل کے بارے میں کوئی عدد ثابت نہیں ہے بعض لوگ جمعہ سے پہلے آتے ہیں اور کہتے سنت ہے چار رکت یہ ثابت نہیں ہے اس بارے میں ابن ماجا میں روایت موجود ہے لیکن روایت موضوع ہے جھوٹی روایت ہے اس میں تین تین راوی ہیں جو سخت درجے کے ضعیف ہیں اور ایک تو ایسا راوی ہے کہ جس کو روایت گھڑنے کا اس پر الزام ہے تو کسی بھی صحیح روایت میں جمعہ سے پہلے کتنا پڑھنا چاہیے یہ نہیں آیا ہے چار رکت کی روایت صحیح نہیں ہے بلکہ جس آدمی سے جتنا ہو سکے نوافل جمعہ سے پہلے پڑھ سکتا ہے دو چار چھ آٹھ دس بارہ جتنے اس کے بس میں پڑ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منی جمعہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے جمع دیرو پھر جمعہ کے لیے آئے غسل کر کے اور دیرہ لہو جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے اتنا پڑھے جتنا اس کے لیے مقدر کیا ہے جتنا اس کے لیے سہولت ہے جتنا ممکن ہے اتنا پڑھے تو اگر کوئی عادت خاص ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہتے جتنا اس کے لیے ہے اس کی تقدیر میں پڑے آپ کہتے چار پڑے دو پڑے چھ پڑھے آپ نے کوئی عدد بتایا نہیں بتایا اس سے معلوم ہے کوئی عدد ہے نہیں ہے جتنا اللہ توفیق دے اتنی پڑھ لے ثم میں ان يفرغ الامام من یف امام امین امام پھر چپ رہے یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے ثم میں ہوں پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے وہ فرہو نل اقرا و فضل سلاطتی ایام ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور تین دن اور زیادہ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے اگر کبھی ایسا ہو کہ آدمی مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہو جائے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ کیا کرے بیٹھ جائے خطبہ سننے کے لئے یا پھر نماز پڑھے کیا کرے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء سلیکن الغطف الغطفانی یوم الجمعہ ایک صحابی ان کا نام کیا تھا سلیک الغطفانی جمعہ کے دن آئے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتبو فجلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے یہ صحابی آئے اور مسجد میں آتے ہی بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا سلیکھ اے سلیک رکا تھیں وہ تجوس کی اے سلیکھ کھڑا ہو جا بیٹھ گئے یا آ کے بیٹھ گئے آپ نے کہا کھڑا ہو جا اور دو رکعتیں پڑھ اور ہلکی پڑھنا ہلکی پڑھنا کا مطلب لمبی نہیں پڑھنا بہت خوشو اور خصوص ہے کہ یہاں فرض کھڑی ہوگی تو بھی اس کی سنت چل رہی ہے ایسا نہیں بلکہ ایسی نماز پڑھ کے جو مختصر ہو یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم قال پھر اس کے بعد کہا اذا جاء احدكم والامام جا مل جماسی وخت ولیم تم میں سے جو آدمی جمعہ کے لیے آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دو رکعتیں پڑھ لے اور ہلکی نماز پڑھے تو یہ کیا ان صحابی کے کی خاص تھا نہیں ان کو تو حکم دے دیا اب اس کے بعد سارے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم میں سے بھی کوئی آئے تو کیا کرے وہ دو رکعتیں پڑھ لے اور ہلکی نماز پڑھے زیادہ لمبی نہ پڑھے مختصر ترین نماز پڑھ لے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو رکتیں لازم ہے واجب ہیں خطبہ چل رہا ہو تب بھی پڑھنا پڑے گا خطبہ چل رہا ہو تب بھی پڑھنا پڑے گا لیکن آدمی اتنا لیٹ نہ کرے کہ وہ عین خطبے میں آئے آدمی کو چاہیے کہ وہ جلدی آئے جمعہ کے بعد کتنی رقطے پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ورماتے ہیں جمعہ تمہیں سے کوئی آدمی جمعہ پڑے تو فلسلی اور وہ جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑے ہیں جمعہ کے بعد کتنی رکات ہیں چار رکات ہیں اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے جو آدمی جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائے اس کو چاہیے کہ اس کے بعد چار رکعت نماز بطور سنت پڑے نافع نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انکان یعنی عبداللہ نے عمر کے بارے میں کہتے نافع تاوئی ہیں انہو کانا اذا اناس جماطا انصرافا جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھتے تھے تو انصرفا تو لوٹ جاتے تو سجدہ سجدتین فی بھى پھر اپنے گھر میں جا کر دو دو سجدے یعنی دو رقط نماز پڑھا کرتے تھے ثم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنع اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو جو آدمی جمعہ کے بعد گھر جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کتنی رکعت پڑے دو رکعت پڑے یہ سنت ہے ایک روایت میں ہے پکان جماعتی رکاطی نہیں فی بھى اور کہتے ہیں کہ وہ جب جمعہ سے لوٹتے تو جمعہ کے بعد کچھ نہیں پڑتے تھے جب تک کہ گھر لوٹ نہیں جاتے تھے اور گھر جانے كے بعد میں كتنی رقت پڑتے تھے دو ركت پڑتے تھے اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اس روایت کی بنیاد پر ابن سہمی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے بعد نماز پڑھے گھر میں تو وہ مسجد میں تو وہ چار رکعت پڑھے اور جو آدمی گھر جائے تو وہ آدمی کیا کرے دو رکعت پڑے تو گھر جا کر پڑھنے والے کے لیے کتنی سنت ہے دو اور مسجد میں پڑھنے والے کے لیے کتنی سنت ہے چار ہے بعض علماء نے کہا نہیں گھر پہ بھی گیا مسجد میں بھی پڑھا تو کتنا پڑھنا اس میں چار اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کی بات کہی ہے چار پڑھنا چاہیے اور اگر زیادہ وہ دو پڑھتا ہے گھر پہ تو کوئی حرض اس کے لیے نہیں ہے یعنی حکم یہاں پر کتنا ہے جمعہ کے بعد چار پڑھو اس لیے کہتے ہیں چار چھوڑنا نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے آپ گھر پہ جا کے دو پڑھتے تھے لیکن ہم کو کتنا پڑھنے کے لیے کہا چار پڑھنے کے لیے کہا تو زیادہ افضل یہی ہے کہ آدمی جمعہ کی بات کتنا پڑھے چار پڑھے دو پہ اتفاع نہ کریں اس کو بھی امام البخاری نے کتاب اور مسلم نے کتاب الجمہ میں ذکر کیا ہے جمعہ کے بعد بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسے ہی جمعہ کی نماز ہوئی فورن کھڑے فوراً سنت پڑھتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جمعہ کی فرض اور سنت کے بیچ میں تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے آدمی اس میں کچھ ذکر وغیرہ کر لے کسی سے بات کر لیا ہے کم سے کم ذکر ذکر کیا ہے بات کر لیا یا پھر اپنی جگہ چھوڑ لیا باہر نکل آیا گھر پہ آیا تو اس طرح سے آدمی کا اس میں جمعہ کی نماز میں اور اس کے بعد کی سنتیں اور نوافل میں فرق کرنا چاہیے جمعہ ہوتے ہی سلام کے بعد فوراً کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احدكم الجمع تم میں سے کوئی جب جمعہ پڑھ لے فلاح بہا شعی ان حتہ یا تک او یا تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے تو اس کے بعد فوراً کچھ نہ پڑے فلاح بیدہ شعی ان اس کے بعد فوراً کچھ نہ پڑے یہاں تک کہ وہ بات کر لے یا پھر باہر نکل آئے کہنے یعنی آتا آدمی بات کر لے یا باہر نکل آئے تو پھر اس کے بعد میں جمعہ کے بات کی سنتیں وہ پڑے فوراً کھڑے ہو کے نہیں پڑے جمعہ کے بعد آدمی اذکار وغیرہ کر لے اور اس کے بعد میں آدمی اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں اور نماز پڑھے یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس کو امام تبراری نے الکبیر میں روایت کیا ہے اسی طرح سے جمعہ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ الکف پڑھنا چاہیے سورہ الکحف سورہ نمبر اٹھارہ ہے تو سورہ پڑھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سورة منقورا سورت الکما جو جمعہ کے دن سورہ الکحف پڑھتا ہے ابا الح مین ماں بین الجما تھ اس کے لیے دو جمعہ کے بیچ میں نور عطا کیا جاتا ہے اس لیے اس کے لیے ایک نور کی روشنی کی جاتی ہے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک تو جو آدمی جمعہ کے دن سورہ سوریہ پڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے ایک نور عطا کرتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کو امام الحاکم اور بحقی نے روایت کیا اور شیخ الادبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے جمعہ کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصیت کے ساتھ درود بڑھے جس کو عربی زبان میں سلاد کہا جاتا ہے درود کوئی عربی لفظ نہیں ہے لیکن چونکہ لوگوں میں معروف ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے درود پڑھنا درود شریف تو اس کے لیے زیادہ صحیح لفظ کیا ہے اب سلاۃ نبی یہ عربی میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں کثرت سے مجھ پر سلاد بھیجا کرو مجھ پر درود پڑا کرو پمن صلی علیہ سلاۃََََ صلی اللہ علیہ جو مجھ پر ایک مرتبہ سلاد بھیجتا ہے درود پڑتا ہے اللہ تعالی دس مرتبہ اس پر سلاد بھیجتا ہے تو جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ دس مرتبہ اس پر سلاد بھیجتا ہے یہ بے کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے ایک روایت میں اس سے زیادہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ بیان کی ہے آپ فرماتے ہیں فرو علی منصل جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سلاد بھیجو سلا اس لیے کہ جمعہ کے دن مجھ پر تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے معروف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اس کو امام احمد ابو داود نصیب نے ماجا محبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ روایت صحیح ہے شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن پڑھا ہوا خاص طور سے پیش کیا جاتا ہے کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کا پیش کیا جائے درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ کثرت سلاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا چاہیے امام المناوی کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے درود کے لیے کہتے ہیں جیسے جمعہ کا دن سارے دنوں میں سید الیام ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعید العنام ہے یعنی سارے انسانوں کے سید کون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ سے سارے دنوں کا سید کون ہے جمعہ کا دن ہے اس لیے اس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت درود آپ کی فضیلت اور اس دن کی فضیلت اور درود کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان آداب کی رعایت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں یہ کچھ فضائل اور کچھ آداب تھے جمعہ کے اس کے علاوہ بھی علماء نے جمع کیا ہے احادیث کی کتابوں میں جو چاہتا ہے اس سے مطالعہ کر کے اور معلوم کر سکتا ہے